حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تسبیح اور توبہ صبح نہ کا وانا تو المؤمنین ترجمہ یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شوق و محبت سے بے تاب ہو کر درخواست کی یا اللہ اپنی زیارت کرا دیجیے فرمایا وہ یہاں دنیا میں ہرگز نہیں ہو سکتی سامنے والے پہاڑ پر نظر رکھیں ہم اس پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں اگر وہ سہ گیا تو آپ بھی زیارت کر لینا پہاڑ پر تجلی آئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو زبان پر اللہ تعالیٰ کی تصبی تھی اور اس بات پر توبہ کے ایسی درخواست کیوں پیش کی حضرات انبیاء علیہم السلام ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کا استغفار اور ان کی توبہ ان کے بلند مقام کے لحاظ سے ہوتی ہے کوئی بات یا کام اس مقام سے تھوڑا سا ہٹا تو فوراً استغفار اور توبہ میں لگ گئے ہم جب ان الفاظ میں استغفار کریں تو اول المقمن کی جگہ مین المقمین کہلیا کریں صبحانہ کا تو ادعی کا وہانا ویسے اول کا ایک معنی آگے بڑھ کر ایمان لانا ہے جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے ایمان قبول کرتے وقت کہا تھا ان کن اول